بسم برحمن ورحمہ الحمد اللہ علیہ محمد علام محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محتمامی حضرت مجمع خان گرمی اور می دا نیشن گرم بھگتم السلام کرتے ہیں ہمارے سلسلے دہ کتاب آب و تر میں سے درخت نمبر پانچ ہے اور پیج نمبر دو باون میں سے دوسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے اس میں جو ہے ایک ایک ایک خوش قواعدے کلے فرمانی فارمولہ یہ ہے کہ وہ چیز آپ کے قبضے میں لانے سے پہلے اس کا بھیجنا جائز نہیں ہے مگر چند موارد بتا رہے ہیں وہاں آپ کے قبضے میں لانے سے پہلے بھی آپ چیز کو بھیج سکتے ہیں وہ موارد بتا رہے ہیں, ہیں لا یا جو جائز نہیں بے کسی بھی چیز کا بھیجنا قبل قبض ہی اس کو اپنے قبضے میں ہاتھ میں لانے سے پہلے اپنے قبضے میں اور ہاتھ میں لانے سے پہلے کسی بھی چیز کا بیچنا جائز نہیں ہے اللہ مگر مواضع چند جگہوں پر مگر چند جگہوں پر اپنے ہاتھ میں لانے سے پہلے قبضے میں لانے سے پہلے بیچ سکتے ہیں وہ چیز آپ کی اپنی ہے چیز آپ کا اپنی ہے اور کہیں ہے اور اس کو آپ بیچ سکتے ہیں کیونکہ وہ یقینی طور پر آپ کو حاصل ہونے والی چیز ہے اس وجہ سے تو ان میں سے منہ ایک یہ مایم لقو وہ مال جائدہ جس کا آپ نے مالک ہونے بلنی وراثت کی وجہ سے ہاں جی ایک باپ اس کی جو ہے بھوت ہو چکا باب فوت ہو چکا ہے ایک اور رشتہ ہو چکا اس سے آپ کو ارس میں کچھ مال ملنا ہے اور اس کے پتہ اتنے مال ملنا ہے یہ بھی پتہ ہے اتنی جائدیں اتنا پتہ ہے اور آپ کا اتنا حصہ بنتا ہے وہ پتہ ہے اور چند لوگوں میں شرکت بایوں میں شرکت ہے بہنوں میں بایوں میں ورثے میں تو آپ کچھ کتنا حصہ آنا ہے اس میں سے آپ کو پتہ ہے تو وہ چیز اپنی ملکیت میں ہاتھ میں لانے سے پہلے بیچ سکتے ہیں وہ جو یمن جس کا مالک ہوتا اس کے ذریعے والو وصیت یا وصیت کے ذریعے سے آپ جس چیز کا مالک ہو جاتی ہیں وصیت کیا ہوا اتنے چیز آپ نے آپ کو دینا ہے وصیت کرنے والے نے وصیت ڈن ہو گیا قانونی شری وصیت ہو گیا تو وجہ سے جو مال ملنا ہے وہ آپ کو اپنے قبضے میں لینے سے پہلے اور اپنے ہاتھ میں لینے سے پہلے اس کو بیچ سکتے ہیں امین نہ اور نہیں محرض میں ایک نصیب ہو انسان کا اپنے حصہ میں نہ لگانی مت میں سے آپ بھی جنک ہو گیا ہے وہاں سے کچھ ماں لگانی آیا اور پتہ ہے آپ کو کتنا حصہ آنا ہے تو وہ اپنے حصہ اپنے ہاتھ میں لانے سے پہلے کسی کو بیچنا ہیں بیچ سکتے ہیں امینہ اور انہیں جائز مہرج میں سے ایک قبضے میں لانے سے پہلے بیچنا صحیح اس ایک نصیب اس کا اپنے حصہ میں نہ وقف وقف میں سے مثلاً کوئی اجازت وقفی ہے اس میں وہ بھی مثلاً اس کے مستحقین میں سے مثلاً ایشن گاؤں اس میں ایک زمین جو ہے وغف ہے اس میں سے سالانہ مثلاً یا اتنا گندم آتا ہے اس گندم میں سے اس کو مثاً چالیس کے اس کو آتا ہے مثلاً ایک غریب کو غریبوں پر وغف ہے تو وہ اپنی جو گندم جو اپنے جو حصہ ہے وہ اپنے ہاتھ میں لانے سے پہلے قبضے میں لانے سے بیچ سکتے ہیں امین عمائی مہرج میں سے قبضے میں لانے سے پہلے اپنے مال کو بیچنا جائز ہونے والد میں سے ایک نصیب اس کا حصہ من الواقع وقف میں سے امین اور وہ قبضے میں لانے سے پہلے بیچنا جائز ہونے مہرج میں سے ایک ادرار ہو ادرا بندے کا حصہ بیت المال میں سے ملنے والے وظیفہ تنخواہ وہ ملاتے مینا ادرا اس کو وظیفہ تنخواہ مین بیت المال بیت المال میں سے ملنے والے مین بیت المال میں سے اس کو ہر مہینہ مثلاً جو ہے دس کی جی مثلاً کھجور آتا ہو میں ہے تو وہ کھجور اپنے قبضے میں لینے سے پہلے وہ بیچ سکتے ہیں ومین میں ایک الوادی یاتمین دہ ہی میں آپ کی اپنی امانت کی چیز جو ہے آپ کی اپ, اپنی چیزیں جو امانت ہے کسی کے پاس تو اپنے امانت کی چیز کو جو ہے آپ بیچ سکتے ہیں الوادیہ آم امین نہیں دے جو اپنا ہے اپنے امانت کی چیز جو کسی کے پاس ہے اس کو آپ بیچ سکتے ہیں اب لڑ آپ کی طرف پلر سے پہلے آپ کے ہاتھوں میں آنے سے پہلے آپ کے اپنی کوئی چیز کسی کے پاس امانت ہے تو آپ نے اپنے ہاتھ میں نہیں لے لینے سے پہلے اس کو بیچ سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا ہے امین اور امین اور نہیں جائز والے مال میں ایک مال شرکت شرکت کا مال دو بندوں نے کاروبار کیا ان کے شراکت ہیں تو ان میں سے اپنے حصے کو بیچنا میری مال شرکت کے مال مینی شریک ہے اپنے شریک ساتھی سے جو مال کا حصہ ملنا ہے اور ڈن ہو جتنا جی حصہ مجھے ملنا ہے تو وہ حصہ یا پہل حساب کتاب ہو چکا ہے اتنا آپ کو اور میں سے ملے گا تو وہ اپنے حصے کو اپنے قبضے میں لانے سے پہلے بیچ سکتے ہیں اور مینا باد المارحون مین بدل المرحونی میں مرحون جو ہے ایک مرتعین وہ شاخ ہے جس آپ نے کوئی چیز خرید لیا ٹھیک ہے جی لیکن اس کا ابھی واقعی طور پر اس کی قیمت دینا نہیں ہوا ہاں جب قیمت دینا نہیں ہوا تو آپ نے اس کے پاس کوئی چیز بطور و گروی رکھا ہوا ہے تو گروی رکھی ہوئی چیز کو مرہون بولتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اور گروی رکھا ہے اور آپ نے اس اس مرتعین اس کو اس کوئی چیز دینا ہے اس گروی کے بدلے میں کوئی چیز جو جو آپ نے اس سے قرضے پر لیا وہ دینا ہے تو وہ بدلہ یقیناً ہر صورت میں اس مرتح کے وہ اس کا حقدار ہے چونکہ اس نے آپ نے آپ نے اسے بطور قرض سے لیا ہوا ہے تو گروی کے بدلے میں جو ہے جو مال مڑتین دکاندار کو ملنا ہے آپ سے تو وہ دکاندار آپ سے وہ مال حاصل کرنے سے پہلے کسی کو بھی بیچ سکتے ہیں کیونکہ وہ مال ہر صورت میں اس کو ملنا ہے کیونکہ آپ نے اس سے قرضہ لیا مثلا آپ نے کسی سے بیس کلو چاول آپ نے قرضہ لیا میں چاول قرضہ لیا جی تو اس کے عوض میں آپ نے آج کل تو پیسہ دیتے ہیں لیکن پیسے کے بدلے پر اس کے عوض میں آپ نے گندم دینا تھا مثلا تو یہ گندم جو ہے وہ بندہ متحین جو ہے جس کے بعد آپ نے گڑ گروی رکھا اپنے سامان وہ وہ جو ہے آپ سے جو گندم ملنا تو وہ کسی وقت کو بھیج سکتے ہیں جو آپ سے انہیں ڈر طور پر ملنا ہے قبضے میں لینے سے پہلے وہ تو ہر سرد میں ملنا ہے امی نا اونی مثال من منالمشتعر مشتعین نے آریہ پر دیے ہوئے کسی کو مفت میں کوئی سامان استعمال کر دے دیا آپ کے برتن کا ایک سیٹ تاواب نے کسی ہمسائے سائے کو استعمال کر دے دی دیا تو وہ استعمال کر دی ہوئی جی سامان کو مشتعار بولتے ہیں مستع جس نے آپ سے بطور آریہ یعنی عارضی تو پر استعمال کے لیے آپ کا سامان لے لیا تو آپ نے جو اس مستعث آپ کے سامان اپنے پال اپنے ہاتھ میں لانے سے پہلے آپ کسی کو دے سکتے ہیں کسی کو بیچ سکتے ہیں آپ کے اپنے سامان کو جو کسی کے پاس استعمال کے لے دیا ہوا ہے ابینہ ونی میں سے بدل الخول منظاد الخو لے اس کا کی مطلب کیا ہے آپ ایک بات کوئی مرد کسی خاتون کو تلا دے رہے ہیں تو خاتون نے جو ہے تو کیا بھائی اتنے مال آپ کو دے دیں گے تو یہ مال جو ہے آپ نے بیچ سکتے ہیں یہ مال آپ کے اپنے ہاتھ میں لینے سے پہلے طلاق خلا کے بدلے میں جو مال ملنا ہے ذات خل وہ خاتون جس کو طلعۂ خود دی ہے انہیں طلاق خود کے بدلے میں جو مال دینا ہے وہ آپ وہ ہو گیا یہ اتنی یہ مال دینا ہے تو اس کو آپ قبضے میں لانے سے پہلے بیچ سکتے ہیں قرآن یا جربئی حاض لاشیں ان تمام چیزوں کا جو پر ذکر ہو گیا ان سب کا بیچنا جیسے قبل القبضے قبضے میں لانے سے پہلے ہاں جو اس چیز نہ ہی موارث وارنہ فارمولہ ہے کسی بھی چیز کا آپ نے ملکیت نہ آنے سے پہلے بیچنا جائز نہیں ہے لیکن یہ سب موارث ہیں جو شریعت میں ان کا آپ کے قبضے میں لینے سے پہلے بھیجنا جائز ہے کیونکہ ان تمام صورتوں میں آپ کی ملکیت یقینی ہے کچھ چیز آپ کی ہے آپ کا ہر میں ملنا تھا ہر شہر میں ملنے والی چیز کو آپ نے ہاتھ میں لانے سے پہلے بھیج دیا تو یہاں پر جائز ہے اگر ہم آتے ہیں عام با اگر کوئی شاید بیچ کسی زمین پر موجود درختوں کو بھیجے ایک باغ ہی میں موجود درختوں کو بھیج دیا پھر کیا کیا درخت کو بھیج دیا فواہا والا عرض اور زمین کو ہیوا کر دیا زمین کے آواز میں کوئی پیسہ نہیں لیا درخت بھیج دیا درخت کی آواز میں پیسہ لے لیا تو اگر کوئی بھیج دے کسی طرح زمین کے درخت کو وہ فواہ وا زمین کو ہیوا تن اور مفت دے دی دیا مشترکہ خریدار کو تو یہاں درختوں کے آواز میں پیسہ لے لیا زمین کو مفت دے دی دیا ایسا کیوں کیا جو لد علشاتے تاکہ حق کے شبہ کو کرنے کے لیے کیونکہ اگر کسی کو زمین جو ہے نا فروخت کرے اور وہ آپ کا ساتھ جو ہے کسی اور کبھی زمین میں شراکت ہو یا دونوں کا ملا ہوا اور حصہ دار ہو تو اس وقت میں وہ حق شوفا جاری کرے گا وہ بولے گا آپ یہ زمین نہیں بیچ سکتے ہیں کسی اور کو میں نے خود خریدنا ہے تو شریعت میں جو باجوہ پر اس کی یہ وادہ مقدم ہے ہاں کوئی شریعت کے ساتھ مقدم ہے ابھی ان شاء پڑیں گے باب شوفا تو لہٰذا جو ہے کوئی جو ہے ہاں جب اپنی زمین کو پر موجود داختوں کو بیچ دے اور زمین کو ہیوا کریں خریدار کو خریدنے والے کو داختوں کے کی کے لیے لداف اشاق شبھا جو ہے کو دبا کرنے کے لیے استعمال کرنے نہ دینے کے لیے اب اس نے یہ دے, دے, دے داف شبھا کو کے لیے یا کسی دشمن کو حق شبہ ملنے سے روکنے کے لیے حسودن یا اس سے حسد کرنے والے شاخ کو حق شبہ ملنے سے روکنے کے لیے اور فاسقن یا کسی فاسی شاہ کو حق و شبہ لینے سے روکنے کے لیے اور ظالمن یا ظالم کو حق شبہ ملنے سے رونے کے لیے ہاں جی آپ جو ہے حق شبہ زمین کو ہیبا کریں تو جازا غالکان حلطن اگرچہ آپ نے زمین کو دن دے دیا ہے درخت کو بھیجا اس میں بطور ہیلا ہی کیوں نہ ہو ہیلا کا مطلب یہ ہے آپ نے درختوں کی قیمت زیادہ لگا دیا آپ مثلاً فرد کو دس درخت اس کی عام قیمت میں ہزار نے ہزار لے لیا درختوں کو زمین خیوا کرنے والا جبکہ زمین کی قیمت پانچ ہزار سے زیادہ نہیں ہے ہاں جی زمین کی قیمت پانچ ہزار سے زیادہ نہیں ہے اور درختوں کی مثلاً دس ہزار ہو تو آپ نے پندرہ ہزار لے لیا درختوں کا اور کھیل دیا اور لکھ دیا زمین مفت میں دے دیا جب کہ یہاں مفت تو نہیں دیا چونکہ اس نے قیمت تو لے لیا لیکن تاہری نامہ جو ہو گیا وہ مفت میں ہو گیا تھا. ان کا تاکہ جو ہے چونکہ اگر آپ کسی کو اپنی کوئی بھی جائیداد مفت دے دینے تو مفت میں دینے کے سر میں حفاظت دینے کے سر میں کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں ڈال سکتے ہیں ہاں جی جب تو دو چیزیں اس, اس میں آپ کو روک نہیں سکتے اس میں وہاں کوئی حق شفا جاری نہیں ہوتی حق شفا جاری ہو کہ حق شفا مطلب ہوتی یہ ہوتی آپ نے کسی کو کوئی چیز بیچا تو وہ جو ہے آپ جس آپ کی یہ زمین کس اور کے ساتھ بھی اشارہ کرتے ہیں یا کوئی اور بھی اس کے قور و جواب میں رہتے ہیں دونوں کا راستہ ایک ہے اس زمین تک جانے کا تو اس میں وہ بندہ رکاوٹ ڈال سکتا وہ بول ہے بھائی آپ اس بندے کو نہ بھیجو مجھے خود بھیجو میں یہ پیسہ میں خود دے دوں گا تو شریعت بولتا ہے ہاں اس بندے سے معاملے کو کینسل کرو اس کو بھیجو البتہ اس بندے پر لازم ہے کہ وہ قیمت کو وہی قیمت دے دے جو دوسرے نے دے دیا ہے ہاں جی تو وہ اگر قیمت دینے پر قدرت رکھتے دے دیتے ہیں تو پھر وہ اس معاملے کو روک سکتے ہیں تو یہاں پر کوئی بندہ جس معاملے کو روکنے سے روکنے نہیں دینے کے لیے ہاں جی وہ ہلا کریں شرع ہلا کریں تو پھر وہ کر سکتے ہیں ہلا منا کو پتہ یہی ہے کی قیمت زیادہ لگا دیں زمین کو مفت کرا دیں تو وہ چونکہ مفت دینے اس میں اس میں وہ حق و شفا جاری نہیں کر سکتا یہ مطلب ختم نئے مطلب بولا یہ منعقد نہیں ہوتے بے ہاں خرید و خروغ کا معاملہ بل <سؤال> بالحجاب بالقبول مگر اور قبول کے بغیر ایجاب بیچنے والی طرف ہوتی ہے قبول خریداری طرف ہوتی ہے بیچنے والے بولیں گے میں نے بیچا خریدار بولیں گے میں نے خریدا یہ ایجاب قبول بلا اظلماضی کہتے ہیں کہ ایجاب و قبول کے لفظ ماضی کے الفاظ میں ہونے چاہیے یعنی بولے میں نے بیچا بولے میں بیچوں گا میں بیچتا ہوں حال مشاغل کے الفاظ نہ بولے ماضی کے لفظ اس کے عربی میں بھی تو آتا ہے بی تو ماضی کے لفظ ہے میں نے بیچا کا معنیٰ دیتا ہے تو شریک فرماتے ہیں بلا اضل ماضی ماضی کے الفاظ استعمال کریں جو خرید و فروخت و کرنے والے الفاظ تو عربی میں بھی تو اس طرح تو آتا ہے کمہ یقل وج بھائی چین جو بیچنے والا یوں کہ بھی تو میں نے بیچا اور شرحط شرط کے معنی بھی بیچنے کے معنی میں آتا ہے اب من لگ تو یا میں نے یہ چیز تمہاری ملکیت میں دے دیا بیچ کر ہاں ہا جی تو مجھے اور پھر خریدار کہیں یا بولے اس تو ہاں میں نے خرید لیا یا بولے تم من لگ تو ہمیشہ اس کے مالک بن گئے یا بولے قابل تو ہاں میں نے قبول کر لیا تو یہ معاملہ سب ماضی کے الفاظ ہیں اور آگ صحیح ہو جائے گا تو باتیں کار بی میں خرید و میں ایجاب و قبول زبانی طور پر بولنا تاریخ طور لکھنا یہ واضح زبان تو دو بھی بولنا واجب ہے فرماتے ہیں امت تعتی امت تعتی حیا کہ فلم تعاطی کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے جینس دے دیا ادھر سے مال دے دیا لیکن بھی تو ایشتے رہتے اللہ بس میں نے بیچا میں نے خریدے کا الفاظ نہ بولے ہاں جی ایک نے سامان دے دیا ایک نے پیسہ دے دیا اس کو تعتی بولتے ہیں تو تعتی جو ہے ہاں خرید دس بہ دس جو ہے خرید و فروخت کرنا ہاں جی یہ تعطی کے معنیٰ دریاؤں میں کے دستی وصولی ہاں دستی وصولی یعنی دستی سامن سامان دے رہے ہیں اور جیسے پیسہ دے رہے ہیں اور خریدا بیچا کے الفاظ کے الفاظ ماضی کے الفاظ استعمال نہیں کر رہے ہیں تو شس پرماد یہ تعطی کے معنی ہاں جی اچھا دستی وصولی خرید و فروغ یہ حیک بھی فی کافی حل ماکرات البتہ سگے کے بغیر خرید و فروغ یہ حقیر چیزوں میں جائز ہے وہ بھی اس وقت انکان میزان اگر ہو دکاندار کے ترازو پھر میگھیال جو پیمانہ بلتی میں بڑے وغیرہ اور ذرا یا جس کبڑا وغیرہ بھیجنے کے لیے زرا میٹر گز یہ صحیح ہے صحیح ہو بلانس میں قسم کے نقصیب نہ ہو بلا کس کوئی کمی نہ ہو وہ گز مثلا چھوٹا نہ ہو میٹر چھوٹا نہ ہو بےمانی کر کے اور اس طرح سے والمشتری اور جو خریدار ہے غیر غیرمشتر وہ اس بیچنے والے کے حوالے سے بے چین بھی نہ ہو یار اس نے بےمانی تو نہیں کیا ہے بول بے چین نہ ہو مطمئن ہو ولبائیں اور خرید بیچنے والا بھی متدین دیندار ہو ہاں جی بےمانی کرنے والا نہ ہو تو اسی صورتوں میں یکن یقین کا ذالقہ اور اگر وہ بیچنے والا اس طرح نہیں ہے وہ دیندار آدمی نہیں ہے اور وہ ترازو وغیرہ اس میں بےمانی کا خدشان ہے تو پھر ون لمبیا کچھ اگر ایسا نہ ہو یعنی اس میں یہ جو جو ہے ہاں جی خریدار مشترب نہ ہو بھائی دیندار ہو اور تازو وغیرہ جو ہے صحیح ہو اس میں گڑبڑ نہ ہو یہ شرائط ون لمبے اگر ایسا نہ ہو یہ شاید تو پھر فلاح الدہ لازمی ہے مینا لیجاب قبول بیچنے والے طرف سے عجاب میں نے بیچا کہ نہ فرنے والے میں نے خریدا کے لفظ قبول میں نے خریدا کے لفظ بولنا بشرکات الماضی ماضی کے الفاظ میں جو لازمی ہے ہاں جی پھر نفائی سے قیمتی چیزوں میں بھی وسائی سے کم قیمت والی چیزوں میں بھی حسی اس کم قیمت والی چیزوں میں بھی جائز ان دونوں میں لازمی ہے نے نولاب اللامین المینت جفلاب الدمین الجاء والقو برکات الماظمی کے الفاظ میں پھر نافائش و الخا سائز اچھی قیمتی چیزوں میں بھی بارشوں میں بھی واس اور حقیقی چیزوں میں بھی دونوں میں جائز ہیں. آگے فرماتے ہیں ولاب المنت توافق ود تعابو کی توافق اور یعنی موافقات اور مطابقت ضروری ہیں ہے لاپت لازم منت توافق یعنی موافقات بندو کے مطابقت ضروری ہیں بینجاب و الخا حجاب جو متکلم باتیں اچھا بیچنے والے طرف سے جو الفاظ بولتے ہیں خریداری طرف جو الفاظ بولتے ہیں ان میں مطابقت ہم آنگی ضروری ہے مثال دینے میں فلاح و الحد ان میں سے ایک بیچنے والا کہیں بنا دوبانے خریدار یا بیچنے والا میں سے کوئی ایک بولے بھی دو کا حاضرین فرسے نے میں نے تجھے بھیجا ان دو گوڑوں کو ہاں او بقر یا ان دو گائیوں کو او, او میں یا ان دو مثلاً گاڑیوں کو موٹر سائیکلوں کو بیال بین ہزار روپے میں, میں نے بھیجا بولے وقال قال علاقہ دوسرے کو ایک قابل تو ہاتھوں میں نے ان میں سے ایک کو قبول کیا ایک گوڑے کو ایک گائے کو بے خم سمیتیں اس کے آدھا قیمت میں پانچوں میں میں نے خریدا کر یوں بولے تو ہم مطابقت نہیں ہونا. اس نے دو چیز کو بھیجا ہے ہزار میں یہ ایک چیز کو پانچ سو خرید خریدے رہے تو برابر نہیں آیا سیگوں میں تو علامہ اقالبت تو یہ بے منعقد نہیں ہوگا یہ معاملہ صحیح نہیں تب معاملہ صحیح نہیں ہے والد المشتری اگر خریدار قبضے میں لے لے مبین سامان کو بے بی فاسد فاصل کسی فاسد خرید و فروغ معاملے کی ذریعہ سے جو شہری تو پر وہ منعقد نہیں ہوئے تو لمی یملک تو یہ خریدار اس مال کا مالک نہیں ہوگا وہ ان طلب اگر وہ مال طلب ہو جائیں طلب قبضے میں مقبول قبضے میں لے مال اس خریدار کے ہاتھوں سے طلب ہو جائیں ضائع ہو جائیں زمین القاضی تو اس قبضے میں لینے والا زمین ہوگا